السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اما رسول کریم بالله من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربیش رحلی سعدلی ویسر علی عمری وحل العدت آیا میری زندگی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں زندگی کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں ان تمام کرنے والے کاموں پر ہماری زندگی مشتمل ہوتی اگر یہ کام جو ہم کرتے ہیں دن رات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی تبھی ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے شمار ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ کام خواہ دنیا کے ہوں یا سراسر عبادت کے مثلا نماز روزہ وغیرہ یا پھر کھانا پینا سونا جاگنا ان تمام میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی سراسر عبادت بن جائے گی خالصتا دنیا کے کام وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہو جائیں گے اس طرح ایک مومن اپنی اچھی نیت اور سنت کے مطابق مختلف کاموں کو کر کے اپنی ساری زندگی کو ہی عبادت بنا لیتا ہے کل ہم کھانے کے آداب اور احتیاطوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا یہ بھی ایک سنت ہے اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو یعنی اگر بھوک لگی ہے اور کسی نے آفر کیا ہے تو اسے کھا لو بغیر جھجک کے ہاں کھاتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو بھی بھوک لگی ہے سو دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی لیے مل کر کھاتے ہوئے کوئی چیز دگنی نہیں لینی چاہیے دو عدد نہیں لینی چاہیے جب تک کہ دوسرے سے اجازت نہ لے لی, لی جائے حدیث میں آتا ہے جبلا بن سہیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں قہت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے جب ہم کھجوریں کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ ایک ہی کھاؤ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمائی ایک ہی دفعہ دو اٹھا کے دو منہ میں اکٹھی نہ ڈالو ایسا انسان کیوں کرتا ہے یا تو لالچ کی بنا پر یا پھر جلد بازی میں تو کھانے میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں خصوصاً اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں. تو اس کے کچھ عدب آداب ہیں. پھر فرماتے لیکن اس شرف کے ساتھ کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لے مثلا اگر جلدی اور واقعی کوئی جنرل ریزن ہے تو پھر کیا ہے دوسرے سے پوچھ لیا جائے بغیر اجازت ایسا نہ کیا جائے کیونکہ کسی بھی طریقے سے چھوٹا یا بڑا کسی کا حق مارنا درست نہیں اور یہ بھی حق مارنے میں آتا ہے سب کا حق ہے ایک ایک لیں لیکن اگر کسی کو دوسری دفعہ لینے کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے تو اس میں دوسرے کی رضامندی کے ساتھ اس میں کسی نے یہ بھی لکھا ہے کھانا کھانے میں ایک مایوب حرکت یہ ہے کہ ہم جہاں جس وقت کسی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے اور پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہیں. اس طرح دن میں کئی بار مختلف لوگوں کو اس حرکت سے تنگ کرنا بھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے خصوصا جب ہاسٹل وغیرہ میں سب مل کے رہ رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا گھر کی طرف سے اگر کچھ لائے ہیں تو دو تین سو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں. اگر سب میں بانٹیں گے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو کہتے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب کوئی کھا رہا ہو تو اس کے پاس جانے سے گریز کیا جائے یعنی اس کو کھانے دیا جائے الا یہ کہ اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے یا پھر ایسا ٹائم ہے کہ جس میں سب مل کے کھا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں سے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے پھرنا یہ بھی ایک مایو حرکت ہے اکٹھے کھانے کے جو اداب ہے ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کی ابتدا بڑوں سے کی جائے مثلاً گھر کے اندر اگر سب بیٹھے ہیں ٹیبل پر یا جہاں بھی دسترخوان پر تو بسم اللہ پڑھ کر جو سب سے بڑا ہو وہ شروع کرے اس کو نکالنا یا ڈالنا یا لینا یا سب سے پہلے اس کو آفر کیا جائے کل ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو اچانک ہی کھانے کے اندر ہاتھ ڈال رہی تھی اور جیسے کوئی اس کو پش کر رہا تھا اور وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ آپ شروع نہ کر لیتے اور اس میں ہاتھ نہ ڈالتے ٹھیک ہے یعنی آپ اپنا ہاتھ کھانے میں جب تک نہ ڈالتے اور آپ اس میں سے سب سے پہلے نہیں لے لیتے تھے تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مثلا پینے کی ہے اور سب کو دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کیا تھا کہ خود پیتے اور اس کے بعد پھر دائیں جانب سے شروع کر لیتے تو اس لیے کوئی چیز دیتے وقت دائیں طرف سے پہل کرنی چاہیے انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا ہمارے پاس ایک بکری تھی ہم نے دوہا پھر میں نے اسی کنویں کا پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا دودھ اور پانی کو ملا لیا ڈرنک بنا لیا ابو بکر آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور عمر سامنے تھے ایک دیہاتی آپ کے دائیں طرف تھا جب آپ پی کر پھارے ہوئے نی? پہلے آپ نے خود پیا تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا اس لیے عمر رضی اللہ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ابو ہیں یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ پہلے آپ ابو کو دیں لیکن وہ بائیں طرف بیٹھے تھے تو آپ نے پہلے دیہاتی کو دیا اپنی دائیں طرف پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں یعنی دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہیں بس خبردار دائیں طرف سے ہی شروع کیا کرو انس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے یہی سنت ہے اور تین مرتبہ اس بات کو دوہرایا سمجھ جو آگے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ہاں تشریف لے گئے آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور ساتھ بکری تھی اس کا دودھ دہایا اور اس کی لسی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی آپ نے خود پیا پہلے پھر اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ سے شروع کیا حالانکہ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھنے والا کون تھا دیہاتی تھا تو تضبر بیچ میں انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ اب وہ بکر بھی بیٹھے یعنی ان کا مقام مرتبہ اس دیہاتی سے زیادہ ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ دائیں طرح والوں کا حق زیادہ ہے اور آپ نے دائیں جانے والے سے ہی آغاز کیا انہیں کو پہلے دیا اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے ایک ادب ہوتا ہے مینرز ہوتے ہیں طریقہ ہوتا ہے جب ہم ان مینرز کو ایٹیکیٹس کو نہیں کنسیڈر کرتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے آپی بھیڑ نہ کسی بڑے کا ادب نہ کسی چھوٹے کا لحاظ اور ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ کوئی محبت ہوتی ہے نہ کوئی احترام ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پھر کوئی باقی امور بھی درست ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا نا کہ انزل انناسا منازلہ ہوں لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو تو اب اس میں حضرت ابو بکر کا ویسے تو مقام بڑا ہے لیکن چونکہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہیں تو اس لیے یہاں ادب کچھ اور ہے یہاں کا سلیقہ کچھ اور ہے ہاں کوئی ایسی مجلس ہوتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور صاحب خانہ آئے اور انہوں نے آغاز کرنا تھا تو وہ پھر ابو بکر سے کرتے وہاں سے آغاز کرتے پہلے ان کو سرو کرتے لیکن چونکہ آپ اس مجلس میں خود موجود تھے آپ ہی نے پانی بھی مانگا تھا سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا اس میں دونوں چیزیں آتی اور پھر اس کے بعد آپ نے جو طریقہ سکھایا وہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرنے کا تھا <متحد> جی ہاں بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سرونگ میں کوئی دیہاتی نہیں اگر کوئی بچہ ہے یا کچھ تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی کرنا چاہیے دی? کبھی کبھی خادم کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے اس روز کو بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ عام طور پر خادموں کو الگ ہی دیتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں خود اپنی مرضی سے کھانے کے وہ مالک کے سامنے یا بڑے کے سامنے بیٹھ کے جھجکیں گے صحیح طرح کھا نہیں سکیں گے لیکن کبھی ساتھ بھی بٹھا لیا جائے تو حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے مسجد میں کھانے کا جواز عبداللہ اللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد میں گوشت اور روٹی کھا لیا کرتے تھے یعنی اگر دسترخوان بچھایا ہو سوفرا بچھایا ہو اور مسجد کا فلور یا کارپٹ اس پر گھی اور دیگر ہڈیاں وغیرہ یا کھانے کے ذرات نہ چھوڑے جائیں تو مسجد میں بھی کھانے میں حرج نہیں لیکن عام طور پر لوگ چونکہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر مسجد کی جو اوورال فضا ہے وہ خراب ہو جاتی خصوصاً اگر بند دروازے کر کے لوگ کھا رہے ہوں اور اس کے تھوڑی دیر بعد نماز شروع ہو جائے تو پھر نماز میں خوشبو نہیں ہوتا خصوصاً باہر سے آنے والی نمازیوں کے جو تو اندر بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں ان کی تو اور بات ہے لیکن جو باہر سے آئیں گے انہیں مسجد میں خوشبو آئے گی اور ان کی نماز میں بہت خلل ہو جائے گا جسے حسب موقع اور سچویشن کے مطابق عمل کرنا چاہیے بارہ رخصت ضرور موجود ہے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مسجد میں گوشت کھایا جو بنا ہوا تھا پھر ہم زمین پر بچھی کنکریوں سے ہاتھ پہنچ کر نماز پڑھنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے نیا وضو نہیں کیا مطلب یہ کی فلور جو تھا وہ مٹی کا ایک طرح سے تھا کیونکہ نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے وہیں پر ہی ہاتھ صاف کر لیا مٹی میں اگر کنکریاں یہ جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں اگر اس کے اندر تیمم کیا جائے یا ویسے اگر تھوڑا بہت کچھ ہاتھ کو لگا ہوا ہے اگر صاف کر لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسجد نبی اس دور میں اس کی چھت جو تھی وہ تنگوں وغیرہ کی تھی اور دھوپ جو ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کو دوبارہ بالکل صاف کر دیتی ہے یہ کھلی ہوا یا فضا اصل جراثیم پلتے ہیں کہاں پر بند جگہوں پر اب اس سے یہ جو ہرگیز نہیں نکلتا کہ کھانا کھا کر کارپیٹ سے ہاتھ صاف کر کے آپ نماز شروع کر دیں ہاں اگر آپ مثلاً باہر پکنک پہ گئے ہوئے ہیں گھاس وغیرہ ہے یا کہیں آپ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس وہاں پانی نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی وغیرہ سے یا کسی ایسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں کو پتے ہو مٹی ہو کوئی اور چیز ہو کھانے کے بعد کھجور کھانا یعنی دوسرے لفظوں میں اس سنت پہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میری والدہ ام سلام رضی اللہ عنہا نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ٹوکرا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ مجھے گھر میں نہ ملے آپ قریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی ان صاحب نے کدو اور گوشت ڈال کر شرید بنا رکھا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگتا ہے تو میں اس کدو کے ٹکڑے برتن کے اطراف میں سے جمع کر کے آپ کے قریب کرنے لگا یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ میں آپ کی طرف کرنے لگا جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ واپس تشریف لے گئے میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے کھجورے کھائیں اور تقسیم کرنا شروع کر دی حتیٰ کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے یعنی بچا کے نہیں رکھیں سب کو دے دی تو یہ تھے کچھ کھانے کے آداب اب ہے پینے کے آداب کچھ تو کھانے کے ساتھ ہی پینا بھی ہو جاتا ہے لیکن الگ سے بھی ڈرنکس وغیرہ یا پانی پیتے ہیں آپ تو اس کا کیا طریقہ ہے کھانا تو دن میں ایک آدھ دفا ہی کھایا جاتا ہے لیکن پیا کئی بار جاتا ہے سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے تو یہ شیتانی طرز عمل ہے ایک طرح سے اب دیکھیے سراسر ایک دنیا کا کام ہے کھانا پینا سو وٹ کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس میں بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے وہ کچھ دکھایا تھا وہ کچھ بتایا تھا جو ایک عام انسان کو نہیں پتا ہم اس بارے میں جاہل ہیں بازو کے لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کیا بات ہے تھوڑی سی چیز ہے تو بائیں سے کھا لیں دائیں سے کھا لیں پی لیں کیا فرق پڑتا ہے اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے مگر پانی الٹے ہاتھ سے پیئیں گے اچھا ایک اور ڈھنگ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ گلاس الٹے ہاتھ سے پکڑیں گے اور دائیں ہاتھ سے بس ٹیک دے کے یہ شرط پوری کر دیں گے کہ دائیں ہاتھ استعمال ہو پیئیں گے اس طرح ساتھ یوں کر لیں گے اب آپ بتائیے کہ صرف یہ ہاتھ یہاں رکھ دینے سے کوئی یہ دائیں ہاتھ سے تو پینا نہ ہوگا یہ تو دونوں ہاتھوں سے یا کہیں یا پھر پی تو آپ اسی سے ہی رہے نا الٹے سے پی رہے اس سے بنا کیا گیا ہے کیوں شیطان کے دوست نہ بنے شیطان کے طریقے پر عمل نہ کریں قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا نا کہ لا بیو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ٹھیک مشکل اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ سے جب کھانا کھاتے تو سالن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے اب گلاس کرسٹل کلیئر ہیں اگر ان کے اوپر ہمارا ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا اس کا حل کیا ہے پی سکتے بالکل اور جیسے صحابہ نے کنکریوں سے ہاتھ صاف کر لیے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زائد کانا لگا ہوا ہے تو آپ تین انگلیاں ہیں اسے تھوڑا سا آپ چاٹ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لے لیں یا تھوڑا سا آگے کر کے پکڑ لیں انگلیوں کا حصہ بچا لیں جہاں گھی وغیرہ زیادہ لگا ہوا اول تو یہ کہ اگر آپ طریقے سے کھائیں گے تو پورا ہاتھ تو گھی میں نہیں ہوگا نا پانچوں انگلیاں گھی میں ایکچولی یہ اتنی ساری جب چیزیں آ جاتی ہے تو کسی ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر کے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوگا وہ ایک پورا ایک پکچر میں آپ رکھ کے دیکھیں گے تب آپ ان پہ عمل کر سکیں گے کیا کھائیں کتنا کھائیں کیسے کھائیں اور پھر کس طرح پکڑے کس ہاتھ میں پکڑے یہ سارا ایک پلان ہے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ویسے ٹیبل سٹنگ جو کرواتے ہیں تو اس میں بھی لیفٹ سائڈ پر گلاس رکھا جاتا ہے اور جو ہوٹلس میں بھی کھاتے ہیں تو وہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہنگ بھی اس میں چلے رکھنے کی حد تک آسانی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اگر رائٹ ہینڈ پر درمیان میں پلیٹ میں اگر آپ نے چاول یا روٹی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ سالن ہے تو روٹی توڑ کے رائٹ ہینڈ پہ سالن لگانے میں آسانی رہتی یہیں گلاس اگر بیچ میں ہی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے تو اور پانی کا بھرا ہوا ہے تو وہ میں باتوں میں گر بھی سکتا ہے یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور سالن کے بعد آگے بھی رکھ سکتے ہیں جی جو لوگ زیادہ تر فورک اور نائف سکھاتے ہیں تو فورک لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے اور نائف رائٹ ہینڈ میں ہوتا ہے تو وہ بھی سارا کھانا لیفٹ ہینڈ سے جاتا ہے حالانکہ اگر آپ پریکٹس کریں تو بائیں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے یا یہ کہ ایک ہی دفعہ کاٹ کے رکھ لیں کام ختم کریں اور پھر آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیں ایک طرف کو ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کشتی کرنا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ایک سٹائل بن جاتا ہے اور پھر شیطان کا کام کیا ہے زیم اس شیتان و وہ ان کے برے امال کو ان کو خوبصورت بنا کے اٹریکٹو بنا کے دکھاتا ہے اگر آپ کسی کو دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اتنا اسٹائلش نہیں لگے گا اگر بائیں سے دیکھیں گے تو اس کا سٹائل کچھ اور ہوگا تو پھر لوگ عموماً سٹائل پہ جاتے ہیں جی اگر سائکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آفٹر دا برتھ ٹو ایئرس تک ہر انڈیویجل میں ٹینڈینسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رائٹ ہینڈ ٹریننگ لے لے یا لیفٹ ہینڈ ٹریننگ لے لے لیکن مدرس اس چیز کے اوپر اتنا فوکس ہی نہیں کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو رائٹ right ہینڈ میں پکڑانا ہے تو زیادہ تر بچوں کو پھر بعد میں یہ بلیم کر دیا جاتا ہے یہ تو ہے ہی شروع سے لیفٹ ہینڈ تو اس پہ بہت زیادہ فوکس محنت نہیں کی جاتی رہا بالکل میں نے دیکھا اکثر ہی بچے میں جب کسی بچے کو کچھ پکڑانا چاہا, اس نے لیفٹ ہینڈ ہی آگے کیا تو کچھ مائیں کانشیس ہوتی ہیں پیار سے پھر گھما کے دایا آگے کر دیتی یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں الٹی سائڈ پہ بچوں کو اٹھاتی ہیں گودی میں شاید رائٹ ہینڈ سے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ الٹے ہاتھ میں اٹھائے بھی ہوتی ہیں اب الٹے ہاتھ میں جب وہ اٹھاتے ہیں تو بچوں کا لیفٹ ہینڈ آگے ہوتا ہے جب آپ نے کوئی چیز ان کو دینی ہے تو وہ کیا کریں گے ان کے لیے ایزی وہ لیفٹ ہی آگے بڑھا دیں گے تو اسے بچے کا نہیں قصور اب وہ جب دس دفعہ لیفٹ بڑھا رہا ہے ایک دن میں آپ دیکھیے کہ ماں نے اگر دو گھنٹے بھی اس کو اس طرح اٹھایا اور اس نے لیفٹ ہینڈ سے ہر چیز لی دی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے لیفٹ ہینڈ کے جو زیادہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے اور رائٹ ہینڈ right جو ہے وہ ویک ہوگا لیکن جو کانشیس ہوں گی وہ کیا کریں گی کہ گھما کے بچے کو واپس رائٹ right ہینڈ میں ہی دیں گی تو بچہ ہر دفعہ جب یہ سیکھے گا نہیں رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ دن میں کئی بار تو خود بخود عادت ہو جائے گی پھر مشکل نہیں رہے گی آئی مطلب بار بار آمنا لیفٹ ہینڈ نہیں رائٹ ہینڈ پریکٹس سے ہی آتا ہے اٹس ویری نیچرل فار لیفٹ ہینڈ پیپل کہ آپ لیفٹ ہینڈ زیادہ جان ہوتی ہے بٹ وتھ پریکٹس مطلب سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو ہو جاتا جاتا ہے ہے، بالکل اور جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے یہ اس کا ٹرک ہوتا ہے کہ ہم سے غلط کام کروا لیں جلدی میں اور ہم اس کے اوپر چونکہ کور کر لیتے ہیں کہ جلدی ہے تو اس وجہ سے چلو خیر ہے اور اصل بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد بس ٹھیک ہے ہم کچھ بھی ہیں لیکن اگر ہمارا دشمن ایک کام کر رہا ہے شیطان دشمن ہے نا پر تخز اس کو دشمن سمجھو تو پھر کبھی بھی ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ جو چیز ہمیں شیطان کہتا ہے وہ کرے کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوائی پی ہے میں نے کہا نہیں پی سکی یا کہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان آپ کو روکتا ہے تاکہ آپ صحت مند نہ ہو اور پھر آپ وہ نہ کر سکیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں میں نے کہا ہاں اس طرح میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی کہتے شیطان بلواتا بھی قرآن میں ہے نا شیطان بلواتا بھی ڈالتا ہے وہ چیز کو کہتا ہے بہت اچھی بات اپنی شیئر کی کہتے جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے اور میں اس میں سستی کرنے لگتی ہوں تو میں باقاعدہ شیطان سے مخاطب ہوتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے مجھے کرنا ہے اور میں نے کر کے دم لینا ہے کہتی اتنے ناگوار کام اپنی مرضی کے خلاف کیے اور جب میں نے کر لیے تو میں نے کہا اب چلے جاؤ یہاں سے <laughs> اور کل یہ جو حدیث میں نے پڑھی کہ ہر جگہ ہر وقت شیطان ساتھ ہے ہر جگہ دشمن ساتھ لگا ہوا ہے تو اس سے بچنا آسان کام تو نہیں ہے کبھی ہم بھولیں گے کبھی غافل ہوں گے کبھی بحتیاتی کریں گے کبھی کچھ کریں گے تو ہمیں واقعی ایفرٹ لگا کے اس کے الٹ کام کرنے ہی کرنے ہیں تب جا کے کچھ بنے گا تب جا کے آتے ٹوٹیں گی جی جب سے فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے لگے ہیں لوگ تو اس میں یہ بہت سی ہیں زیادہ شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کیونکہ ڈرائی ہوتا ہے طور پر چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں کہیں بھی کھا سکتے ہیں تو پھر وہ سارے ادب آداب ساری احتیاطیں ہر چیز ہی ختم ہوگی جب پتہ ایک پراپر فوڈ ہے اس میں شوربا ہے یا کوئی ایسے کھانے کی چیز ہے جسے بیٹھ کے کھایا جائے گا تو آپ اسے چل پھر کے کھا بھی نہیں سکتے جی مطلب رائٹ ہینڈ چونکہ ہمارے اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے نا تو پھر ہم لیفٹ سے اور مختلف کام شروع کر دیتے ہیں یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کھانے کے دوران گلاس پکڑنے کی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پانی پہلے پی لیں کھانا کھانے سے تو بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے کہ درمیان میں گلاس اٹھایا جائے تو صحت کے لیے بھی یہ بیچ میں یا آخر میں پینا اتنا اچھا نہیں ہے یعنی بہت کم ضرورت پھر پڑتی ہے کبھی کوئی اس طرح ہو جائے کہ کوئی چیز حلق میں پھنس جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے ورنہ نہیں کہیں میں نے ایک محاورہ پڑا تھا شروع میں پینا شفا ہے درمیان میں پینا غزہ ہے اور آخر میں پینا وبا ہے یا بلا ہے یا کچھ ایسے یعنی کہ نقصان دہ ہے چھوٹا سا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مجلس میں کھانا آفر کیا جائے تو بچے سے شروع کیا جائے اور آج جس طرح ہم نے پڑھا کہ بڑوں سے شروع کیا جائے تو اس کا کیا ریلیشن ہے نیا پھل وہ ایک مخصوص وہ ہے ایک ہے پراپر میل اور ایک ہے نیا پھل یا کوئی سویٹس وغیرہ یا جو بچوں سے متعلق چیزیں ہیں بعض پارٹیاں بچوں کی ہوتی ہیں بعض میلز بڑوں کے لیے ہوتے ہیں تو پھر موقع کی مناسبت سے بھی یہ چیز ہوتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کھائیں تو اپنے چھل کے بائر نہ پھینکوں کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو تو ایک جب میں نے یہ نوٹ کیا تھا فرینڈز میں بہت زیادہ کہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہوٹلنگ فلانے ہوٹل کا کھایا ہے فلانے ہوٹل کا کھایا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر کوئی بندہ اتنا افورڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اور اب تو اتنے ماڈرن طریقے آ ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے آپ کے فیس بک پہ تصویریں وغیرہ مطلب ہزار طریقے ہیں دوسروں yes. کو اذیت دینے کے تو جب ہم بعض لوگوں کا ایک مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھانے کی تصویریں پوسٹ کر چلے جا رہے ہوتے ہیں اب جو غریب نہیں وہ کھانے بنا سکتے یا نہیں پکا سکتے یا نہیں کھا سکتے ان کے لیے کتنا ایک کا باعث ہے نا پھر وہ حرام طریقے ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ کھانا انسان کی ایک ویکنس بھی ہے نا تازہ ایک ہیلتھ ٹپ یہ ہے کہ پانی کو کھانے کے بیچ میں اور بعد میں اس لیے نہ پیا جائے کیونکہ اس سے یور اسٹمک اٹ انکریز لائک اٹ گیٹ ان سینس کہ اگر بیچ میں کھائے تو جو زیادہ تر بیس لوگ ہوتے وہ بھی بیچ میں یا بعد میں پانی پیتے تو اس سے بھی اسٹمک سویل بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو بیسیکلی جو آپ کے اسٹمک میں پروٹین ڈائجیشن ہوتی ہے تو جب آپ پانی اینڈ پہ پیتے ہیں نا تو آپ کے فوڈ پارٹیکلز کے ارد گرد کیا آ جاتا ہے واٹر تو جو آپ کا جو گیسٹرک جوس نکلتا ہے آپ کے گلینڈس میں سے اسٹمک کے اندر ہی وہ پھر آپ کے فوڈ کو اچھی طرح ڈائجیسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو مطلب یہ کہ آپ کا پروٹین ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا میں نے یہ بات دیکھیے اس میں مزید انشاءاللہ تحقیق تو کریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز جب اعتدال میں ہوگی تو نقصان نہیں دے گی بسا کھانے کے دوران اگر بہت ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں آپ اور بہت زیادہ پی رہے ہیں تو آبویئسلی وہ نقصان دے ہوگا لیکن اگر آپ ایک اعتدال کی حد میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ ویسم نے کیا فرمایا تین حصے ایک سانس کے لیے ایک پانی کے لیے کھانے کے لیے اگر اس میں مقدار میں آپ لیں گے یہ چیزیں یعنی کھانا اور پینا تو یقینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ جو کچھ جانتے تھے ہم وہ نہیں جانتے ساری دنیا کے بھی سائنٹسٹ مل کے کوئی بات ثابت کر دیں تو بھی جو بات ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہی کے ذریعے پتہ چلی ہے اگر وہ اوتھینٹک سورس ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے درست ہے یہ ہمارا یقین اور ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے سائنٹسٹ آج ایک بات کہیں گے کل پھر بدل دیں گے کل پھر کہیں گے کچھ تو اعتدال بہترین رہا ہے انشاءاللہ شاء جی آپ کچھ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح پانی اور شہد پیتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے صبح کے جو معاملات ہیں اس میں پہلے پانی آتا ہے اور کل ہی ہم نے پڑھا کہ رات کے کھانے کے بعد بھی ازرتا صاحب تعالیٰ ان کو نبیس پلاتی تھیں جو کہ انہوں نے کھانے کے بعد پیا اور اس کے علاوہ بھی ہم سنتے ہیں کہ درمیان میں پینا سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوقات کے ساتھ بھی یہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کے فورن بعد نبیز نہ پیتے ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ تھوڑے وقفے کے بعد یہ بھی ممکن ہے مزید ریسرچ کر لیتے ہیں کہ واقعی اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی یقینی سورس سے تو پھر دنیا بھر جو مرضی کرے وہی کریں گے جو اور اس طرح یہ جو حکماں ہے نا جو حکیم ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا اور پانی ہے ان کو الگ الگ ڈائجسٹ کرنا چاہیے اور وہ جو ٹائم بتاتے ہیں کہ کھانا تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے میں کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اپنے باڈی کو چون اپ کر لیں تو وہ کبھی پانی نہیں مانگے گا کھانے کے ساتھ اور جب آپ کھانا ڈائجسٹ کر لیں تو پھر پانی لیں کیونکہ پانی بھی کچھ ٹائم لیتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں جو اس کے سالٹس ٹھیک ہے الگ الگ بھی میں یہ چاہ رہی تھی کہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ایک دفعہ سب کے ساتھ دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے کہ مختلف پارٹس کیا ہیں اور وہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو پھر اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کرتے اس وقت وہ الگ الگ حصوں کے نام پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے فنکشنز یا ان کے جو مختلف اس میں آتی ہیں چیزیں لیکن ان کا ہمارے عام روز مرہ زندگی کے ساتھ کیا لنک ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر پڑھیں تو ان فائدہ ہوگا ابھی دیکھیے اس وقت بھی اتنی ترقی کے باوجود صرف سیل پر بھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے اب بعض اوقات کسی ایک سیل کے ڈس آرڈر سے بلڈ کے اندر یا ویسے جسم میں جو کینسر پھیل جاتے ہیں ان سب کا علاج بھی موجود نہیں ہے تو کوئی بگاڑ کیوں پیدا ہوا ریزن کیا تھی کاز کیا تھی نہیں پتا تو اس لیے حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک واقعی کچھ اسٹڈیز پروو نہ ہو چکی ہوں بیٹھ کر پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے اور جو بھول جائے وہ قہ کر دے باہر نکال دے وہ پانی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اتنا ناپسندیدہ یا وہ نقصان دے ہے اب اس پر مزید تھوڑی سی ریسرچ ہوئی ایک کتاب ہے الحقائق ابی یا پلاسلام ڈاکٹر عبد الرزاق کلانی کی, کی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں ان میں جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کیوں منع کیا گیا کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی میدے کے اندر شدت سے گرتا ہے یعنی جب آپ پیتے ہیں گٹ گٹ کر کے تو وہ اندر یعنی ایک طرح سے اس میں تیزی ہوتی ہے بیٹھ کے جب پیتے ہیں تو سٹمک آرت پوزیشن میں ہوتا ہے اگر یہ بار بار ہوتا رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ میدا ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اپنی اصل شیپ پر برقرار نہیں رہتا جس کی وجہ سے بدہذمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات ایکسٹریم کیسز میں بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے موت تک واقع ہو سکتی ہے ڈاکٹر راوی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے شدید آسابی ریاشن ہو سکتا ہے اس کو ویگل انہیبیشن کہا جاتا ہے جو دل کے لیے انتہائی خطرناک ہے بعض اوقات دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے نتیجے تن بےوشی اور اچانک موت ہو سکتی ہے تیسری چیز ہر وقت کھڑے ہو کر کھاتے رہنے کی عادت اس سے میدے کے اندر السر کی تکلیف ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھر خوراک کی نالی کے مسل سکڑتے ہیں اور خوراک مشکل سے میدے میں داخل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے نتیجن انسان کھانے پینے سے لطف اندوز نہیں ہوتا آپ نے دیکھو کہ بعض وقت یہاں ایک پین سی اٹھ جاتی ہے کچھ لوگوں کو پھر ہے دیکھ کر پینا تین سانس میں پینا دیکھ کر کے کیا پی رہے ہیں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت تین بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز یعنی تین دفعہ پینا پیاس کو خوب بجھاتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا پینا تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے یعنی ایک ہی سانس میں پوری بوٹل نہ پی جائے ایک ہی سانس میں پورا گلاس نہ پیے بلکہ تین حصوں میں اچھا دیکھ کر پینا جو ہے اس کی بات اس لیے کہ بازو نہیں پتا ہوتا کہ پانی کے اندر کیا ہے اگر ہم آنکھیں بند کر کے پی لیں تو کوئی زہریلی چیز بھی اندر جا سکتی پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے اندر اختناخ سے منع فرمایا ہے اختناف اختناص کیا ہوتا ہے یعنی مشق کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا جیسے گھڑا ہوتا ہے یا جگ ہے تو اس کے اندر ہی پانی پی لینا کولر وغیرہ کے ساتھ بھی یعنی منہ لگا کے جس فریج کے اندر زیادہ پانی اسٹور کیا ہوتا ہے بوٹل رکھی ہوتی ہے اس میں سے کھولا فریج کڑے ہو کر پانی پیا واپس وہیں رکھ دی ساروں کے استعمال میں اگر آپ کی اپنی سپریٹ ہے تو ہر وہ گلاس نہیں آپ اٹھا سکتے بوٹل گلاس کا بھی کام کر رہی ہوتی لیکن اگر ایک باٹل ایسی ہے کہ جسے جس سارے گھر والوں نے پینا ہے تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے بازوقت بڑے مقدار میں پانی جو ہے وہ اگر آپ اکٹھا ہی اپنی طرف کرتے ہیں تو اس کے پریشر سے وہ بازوقت ناک کی طرف بھی چلا جاتا ہے یا انسان کے جو اسٹمک کی طرف جا کے شدت سے گزر سکتا ہے مشقت آپ نے اس لیے بھی منع فرمایا ہوگا کیونکہ وہ لیدر کی ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں اندر کیا گسا ہوا ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ اس سے پی رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا جیسے جوس کے ڈبے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا کہ باز وقت ان ڈبوں سے کچھ نہ کچھ نکل بھی آتا ہے میں نے ایک واقع ہے ریئر اسلامک ہسٹری کا پڑھا راضی بہت مشہور طبیب تھا اپنے زمانے کا اور بہت سی چیزیں انہوں نے انوینٹ بھی کی تو وہ اس وقت کے خلیفہ کا شاہی طبیب بھی تھے وہ اکثر جب محل آتے جاتے تو راستے میں ایک شخص سے ان کی سلام دعا تھی تو انہوں نے ایک روز اس کو کہا کہ میں کچھ دن سے نوٹ کراؤں کی تمہارا رنگ بہت پیلا ہوتا جا رہا ہے اور تمہارا پیٹ پھولتا جا رہا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں خود بھی بہت میری گری گری رہ رہی ہے انہوں نے نفس دیکھ کے کہا کہ اپنا پانی پینے کا برتن لاؤ تو وہ کوزا لے کے آیا جس کا اوپر سے نیک تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے راؤنڈ باٹم ہوتی ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا کوزا اس نے اس کو کہا یہ توڑ دو اسے کہا تو میرا پانی پینے کا برتن ہے اسے کہا تم توڑ دو جب اسے توڑا تو چھوٹا سا مینڈک اس میں سے نکلا تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اور پانی اندر جب بھی کبھی ڈالا اس میں کوئی ٹائٹ پول چلا گیا ہوگا اور وہ چونکہ وہ اندر ہی اندر پانی میں وہ پلتا رہا اور اس وجہ سے وہ زہر تمہارے اندر جا رہا تھا تو یہ جو بات ہے پانی دیکھ کے پیناٹینٹ اور اگر آپ ٹینکی کا پانی پیتے ہیں تو ان کو بھی وقتن پر وقتن صاف کروائیے. بعض وقت قوے اس میں مر کے گر جاتے ہیں یا کوئی اور جانور اسی طرح چلے جاتے ہیں پانی پینے کے لیے اور ادھر ہی گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں جی آپ جی بعض وقت بلیک کلر کی کراکری یوز کی جاتی ہے کپس وغیرہ پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ کتنی مائل لگی ہوئی ہے اور پھر اسی کے اندر بار بار کھانا پینا جاری رہتا ہے بعض اوقات کپس اور گلاس جو ہوتے ہیں وہ چائے کی وجہ سے یا پھر پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ لیئر آنے لگتی ہیں تو ان کو اگر سرکے سے صاف کریں تو سیف ہے کیونکہ اور کوئی کیمیکل نہ ڈالیں ورنہ پھر وہ آپ کے سسٹم میں چلا جائے گا پائپس ہوتے ہیں میں اگر اس کے کوئی نیٹ یا جو آپ نے رائٹ سے آپ دیکھ کے یوز نہیں کرے برتن آپ نے بغیر تو میں بہت حیرت رہی تھی کہ اگر ہمیں دیکھیے وہ تو ٹیچر کاٹتی تھی نا تو ہمارے نام عمال میں کتنے مارکس کٹ رہے ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم ہر چیز کو یہ کہ چھوٹی سی بات ہے تو چھوٹی سی چیز ہے اور چھوڑتے جاتے چھوڑتے جاتے ہیں اتہ وہ بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے پینے والے برتن کو منہ لگا پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناق کے منع فرمایا یعنی yani مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا ابو حرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانت کی تھی پھر برتن میں سانس نہ لیا جائے نہ پھونک ماری جائے اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا <تصفح> کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برتن میں سانس نہ لے ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے کچھ نظر آئے تو بہا دینا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا بعض بچے ہوتے نا پانی منہ کو لگا کے اسی میں سانس لے رہے ہوتے اور اسے جاتے ہیں اتارتے نہیں اسے تو اس سے منع کیا ہے ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول سلیہ وسلم میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو بات صرف پورا کرتے ہیں نا کہ اچھا تین دفاع پینا ہے تو ادھر ہی منہ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے روک دیتے ہیں ادھر ہی سانس بیچ میں لے لیتے ہیں پھر پی لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم نے سنت پوری کر لی جلد بازی ہے یہ بھی اس نے کہا اگر مجھے اس میں کوئی نظر آئے تو نے فرمایا اسے بہا دیا کرو یعنی گرا دیا کرو پینے والی چیز میں مکھھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال لیا جائے وہ ہے کہ گرم ابلتی چائے نہ ہو جب مکھھی کسی کے پینے میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے پھر نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہوتی لیکن اگر وہ ابلتی چیز میں یا اس میں گرے گی تو پھر وہ پروں تک نہیں رہے گی بات آگے چلی جائے گی کھانے کے دوران بار بار پانی پینے کو عادت نہ بنانا یہ بھی ایک عام ہے لیکن اس پر حدیث کوئی نہیں غیر قدرتی اجزاء اور کیمیکل سے بنے مشروبات سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم مشروب پینے سے پرہیز کرنا خصوصاً ان دونوں کو اوپر تلے استعمال کرنا یعنی ٹھنڈی چیز پی کر ایک دم گرم پینا یا گرم پی کر ایک دم ٹھنڈا پی لینا یہ بھی نقصان دیتا ہے ابھی یہ تو پینے کی باتیں تھی پینے کے ساتھ ساتھ پلانے کا بھی اجر و ثواب پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو دوسروں کو بھی آفر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا پانی پلانا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر پیاسے کو پانی پلانے پر اجر ہے لیکن پینے والی چیزوں میں نشا آور اشیاء سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے خاص طور پر خمر یعنی ڈرنکس میں حرام ڈرنک جو ہیں ان کو نہ پینا چاہیے نہ پلانا چاہیے یعنی سرو بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی کلیل بھی حرام ہوتی ہے ایسے خان پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں حرام کھانے ہوں یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر مت کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھانوں سے منع فرمایا اس خان پر بیٹھنے سے جس پہ شراب پلائی جا رہی ہو اور پیٹ کے بل گر کر کھانے سے ٹھیک ہے اگر غلطی سے کچھ حرام کھا لیا جائے تو اسے اگل کر باہر نکال دینا چاہیے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک برا کیا گرم اور سرد غذا ملا جلا کر کھانا گرم غذا کی تاثیر کو سرد غذا سے ختم کرنا حضرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتدال کی بات ہے بہت ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتے جانا چاہیے اور بہت گرم بھی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں مجھے گرمی ہوگی بعض کہتے ہیں مجھے سردی ہوگی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بے احتیاطی کی تو دونوں کو ملا لیں تو کچھ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز جو ٹھنڈا ہوتا اور کھجور جو گرم ہوتی ان کو ملا کر کھاتے تھے اور فرماتے ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے توڑ کرتے کھا پی کر الحمد کہنا کھانے سے فارغ ہو کر اپنے رازق کا شکر بجا لائیں کیونکہ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں ادا کریں گے ان شکر تم لزیز کیونکہ بہت سے لوگ کھا پی تو لیتے ہیں پر اتنے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ الحمد بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کر شکر کرنے والے کے لیے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح حاضر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لکما کھائے اور اس پر شکر ادا کرے اور ایک گھونٹ پیے اور اس پر شکر ادا کرے ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا گیا کہ جب آپ اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد اللہ کفانا و اروانا یعنی سراب کیا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہی پیا تھا غیر مخفور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی ہمیں سراب کیا نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ساری ہی لے لی جو بھی اللہ نے دیا اس پر شکر ایک اور مرتبہ فرمایا الحمد ربنا غیر ولا مودعن ولا ربنا صحیح بخاری کی روایت ہے تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں نہ اس کو ترک کرتے ہیں اور اے ہمارے رب نہ ہم بے پرواہ ہو سکتے ہیں یہ دعائیں کس کو آتی ہیں؟ تو سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ مبارک لنافی ہی وہ اتمنا خیرمن خاص طور پر دودھ پینے کی دعا کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کھانے میں یا پینے میں برکت دے اور ہم اس سے بہتر کھلا الحمد للہ وق مخرجا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا اور خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا انتظام بھی کر دیا یعنی جو اس میں سے ہمارے جسم کو نہیں چاہیے تھا جو ویسٹیج ہے الحمد للہ اللہ عطام من تعام حول رضا قنی ہی تمام تاریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا یہ ساری دعائیں اگر یاد ہوں کبھی ایک پڑھی جائے کبھی دوسری کبھی زیادہ بھی تو اس وقت بھی انسان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد ہوتی اور زبان پر اس کا نام ہوتا ہے تو کوئی وقت پھر انسان غافل نہیں ہوتا حتیٰ کہ کھا پی کر بھی غافل نہیں ہوتا ایک اور دعا ہے اللهم اطعمته واسقيته واغنيته واقنيته وهديته واحياته فلك الحمد علاما اعطيته کتنی خوبصورت دعا ہے کتنا ردم ہے اس میں اے اللہ تو نے ہی کھلایا تو نے ہی پلایا تو ہی غنی کرتا تو ہی فقیر کرتا تو نے ہدایت دی تو نے زندگی دی جو کچھ بھی دیا تو نے ہی دیا اس پر تیری ہی تعریف اور تیرا ہی شکر یہ سارے کلمات وہ ہیں انسان جب اس کو کچھ ملتا ہے تو جو خوشی اس کو پہنچتی ہے اس کے اظہار کے طور پر وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے سید بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی یہاں تک کہ دوا بھی دوا بھی تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے الحمد للہ حدانہ و اطامہ و سقانا و ناآمن اللہ اکبر اللہ الفتنا امتو کا شر لرن اصبہ نا منہا و ام سئی نہ بک الخیر کا و شکرا لاخر اللہ خی رخ ولا اللہ غیرک الہ ورب ولا الہ الا اللہ حسین اور رب المینا الحمد اللہ باللہ اللہ اللہ ولاق اللہ وقن ادا بنار یہ مت اما مالک کی روایت ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہمیں کھلایا اور پلایا اور نعمتیں عطا کی اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح کی اور شام کی ہم تجھ سے مکمل نعمت کا اور شکر کا سوال کرتے ہیں تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے صالحین کے معبود اور سارے جہانوں کے رب سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے اے اللہ جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا جائے سعیدنا ابحرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچا دے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ وہ کھانے کی خوشبو ہاتھوں میں ہوگی تو کیڑے مکوڑے کو اٹریکٹ کرے گی کھانے کے بعد کلی کرنا سعیدنا سوید بن نعمان سے روایت ہے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے جب ہم مقام میں صحبہ پہنچے تو آپ نے کھانا طلب کیا کھانے میں ستو کے سوا کوئی چیز نہ لائی گئی پھر ہم نے کھانا کھایا اور آپ کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہم نے بھی کلی کی تاکہ پھر وہ تلاوت میں قرآت میں رکاوٹ نہ آئے کھانے کا برتن دھاب کر رکھنا یہ بھی کھانے کی تقریب میں سے ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے ابو حمید مقام نقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لائے جو کھلا ہوا تھا اوپر سے تھا تو آپ نے فرمایا اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے ایک لکڑی اس پہ رکھ لیتے یعنی اگر کچھ نہیں تھا تو لکڑی سے ہی اس کو ڈھک لیتے یعنی دوسرا برتن نہیں ہوتا ڈھانکنے کے لیے تو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے کو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جب کسی کو کھانا آفر کرنا ہو تو اسے ڈھک کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو دروازے بند کر دیا کرو چراغ بجھا دیا کرو اس لیے کہ شیتان بندھے ہوئے مشکیزے کو بند دروازے کو ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لے تو ایسا ہی کرنا چاہیے کیوںکہ چوہیا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے یعنی وہ اس کے تیل میں سے نکال کے لے جاتی ہے بتی ایک اور روایت میں آتا ہے, آپ نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیز جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو جیسے بوٹل وغیرہ کا ڈھکن بند نہیں کیا گیا اور وہ ببائیں اس پر سے گزرتی ہیں اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی اس کو پی لیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے وہ آگے سے آگے بیماری ٹرانسمٹ ہونے لگتی تو اگر آپ کور کر کے رکھے خصوصاً رات کے وقت دن کو بھی اور رات کے وقت ڈھاک کے رکھے چیزوں کو تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے جی خالی برتن بھی ڈھک کے رکھنا جیسے گلاس وغیرہ ہے ہنڈیا ہے پین ہے جی الٹا کر کے رکھیں سب چیزوں کو ٹھیک ہے اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے گی جو ایک چیک لسٹ کے اوپر ہے جو جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے اوکے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ اللہ انت استخبر کا بطوب علیہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ